اب ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے ہو اسے بلانا کہیں کام کا دینا میں نہ آخرت میں اور یہ ہمارا پیرنا اللہ کی طرف ہے اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دو ہیں